ومن كفر فإن غني عن العالمين بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہ جو مکہ مکربہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف رہ با سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہیں سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر مسجد حرام یعنی لوگوں کی عبادت قربانی طواف نماز ارتقاف وغیرہ کے لیے اللہ کا گھر ہے جس کے بانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے جن کی تابیداری کا دعویٰ یہود و نصارہ مشرقین اور مسلمان سب کو ہے وہ اللہ کا گھر جو سب سے پہلے مکے میں بنایا گیا ہے یہی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام حج کے پہلے منادی ہیں تو پھر تعجب اور افسوس ہے ان پر جو ملت حنیفی کا دعویٰ کریں اور اس گھر کا احترام نہ کریں حج کو یہاں نہ آئیں بلکہ اپنے قبلے اور کعبے الگ الگ کرتے پھریں اس بیت اللہ کی بناوٹ میں ہی برکت و ہدایت ہے اور وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے صحیح بخاری میں ہے ابودر رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون مسجد بنائی گئی رسول اللہ نے فرمایا حرام یعنی خان کعبہ پوچھا پھر کون سی فرمایا مسجد بیت المقدس پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے فرمایا چالیس سال پوچھا پھر کون سی رسول اللہ نے فرمایا جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو ساری زمین مسجد ہے یہ روایت مستند احمد بخاری اور مسلم میں بھی ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر تو پہلے بہت سے تھے لیکن خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر سب سے پہلا یہی ہے کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ زمین پر پہلا گھر یہی بنا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں ہاں برکت اور مقام ابراہیم اور امن والا گھر پہلا یہی ہے بیت اللہ کے بنانے کی پوری کیفیت سور بقرہ کی عائد واحد الا ابراہیم کی تفسیر میں پہلے گزر چکی ہے وہی ملاحظہ فرما لیجئے یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے روئے زمین پر یہی گھر بنا لیکن صحیح قول علی رضی اللہ عن ہے بکہ बका کی बका وجہ تسمیاں بکہ مکے کا مشہور نام ہے چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی تھیں ہر بڑائی والا یہاں پست ہو جاتا تھا اس لیے اسے مکہ کہا گیا اور اس لیے بھی کہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ یہاں ہوتی ہے اور ہر وقت کھچا کھچ بھرا رہتا ہے اور اس لیے بھی کہ یہاں لوگ خلط ملت ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کبھی عورتیں آگے نماز پڑھتی ہوتی ہیں اور مرد ان کے پیچھے ہوتے ہیں جو اور کہیں نہیں ہوتا ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں فج سے تنعیم تک تو مکہ ہے اور بیت اللہ سے بقا تک بکہ ہے بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا بیت اللہ اور اس کے آس پاس کی جگہ کو بکہ اور باقی شہر کو مکہ بھی کہا گیا ہے اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں مثلاً بیت العتیق، بیت الحرام بلد الامین، بلد امرحم ام, ام القرا صلاح عرش قادس، مقدس حاکم نصیبۃََََََََََس قوہ البلدہ النبی القابہ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت و شرافت پر دلیل ہیں اور جن سے ظاہر ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنا یعنی بنوت یہی ہے مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لے کر ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کعبے کی دیوار اونچی کر رہے تھے یہ پہلے تو بیت اللہ شریف کی دیوار سے لگا ہوا تھا لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اسے ذرا ہٹا کر مشرق رخ کر دیا تھا کہ طواف پوری طرح ہو سکے اور جو لوگ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان پر تشویش اور بھیڑ بھاڑ ہو اسی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے اور اس کے متعلق بھی پوری تفسیر و تقی دوم مقامی ابراہیم کی تفسیر میں پہلے گزر چکی ہے فرحمد <فالحمدللہ> ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے باقی اور ہیں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم جو مقام ابراہیم پر تھے یہ بھی آیات بینات میں سے ہے کل حرم کو اور حطیم کو اور سارے ارکان حج کو بھی مقام ابراہیم کی تفسیر میں مفسرین نے داخل کیا ہے امن کی جگہ اس میں آنے والا امن میں آ جاتا ہے جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ امن والا رہا باپ کے قاتل کو بھی یہاں پاتے تو نہ چھیڑتے ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں بیت اللہ پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے لیکن جگہ اور کھانا پینا نہیں دیتا اور جگہ ہے اولم یرو اور جعلنا حرمن امینا کیا یہ مشرقی نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا اور جگہ ہے وہ امن امن خوف ہم نے ان قریش مکہ کو خوف سے امن دیا نہ صرف انسان کو امن ہے بلکہ شکار کرنا بلکہ شکار کو بھگانا اسے خوف زدہ کرنا اسے اس کے ٹھکانے یا گھونسلے سے ہٹانا اور اڑانا بھی منع ہے اس کے درخت کاٹنا یہاں کی گھاس اکھھیڑنا بھی ناجائز ہے اس مضمون کی بہت سی حدیثیں وغیرہ پورے بست کے ساتھ آیت الہ ابراہیم کی تفسیر میں سور بقرہ میں گزر چکی ہیں مسد احمد ترمیدی و نسائی میں حدیث ہے جسے امام ترمدین حسن صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے اگر میں زبردستی میں سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا اور اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جہنم سے بچ گیا حج, کی, حج فرضیت کی فرضیت آیت کا یہ آخری حصہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے بعض کہتے ہیں وہ عطم الحج علمر طلّہ والی آیت دلیل فرضیت ہے لیکن پہلی بات زیادہ ظاہر ہے کئی ایک احادیت میں والد ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ استطاعت والے مسلمان پر حج فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے تم حج کرو ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہر سال آپ خاموش ہو گئے اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا پھر بجا نہ لا سکتے میں جو نہ کہوں تم اس کی پوچھ پاچ نہ کرو تم سے اگلے لوگ سوالوں کی بھرمار سے اور نبیوں پر اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ اور جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ یہ روایت مسلم نسائی وغیرہ میں بھی ہے صحیح مسلم شریف کی اس حدیث شریف میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ یہ پوچھنے والے اقرا رضی اللہ عنہ تھے اور رسول اللہ نے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے اور پھر نفل یہ روایت ابوداؤ نسائی کی ہے ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اگر میں ہاں کہتا اور ہر سال حج واجب ہو جاتا تو نہ بجالا سکتے اور پھر عذاب نازل ہوتا ہاں حج میں تمتع کرنے کا جواز رسول اللہ نے ایک سائل کے سوال پر ہمیشہ کے لیے جائز فرمایا تھا یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے نیز ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں امہت المؤمنین رضی اللہ عنہ یعنی اپنی بیویوں سے فرمایا تھا حج ہو چکا اب گھر سے نہ نکلنا رہی استطاعت اور طاقت سو وہ کبھی تو خود انسان کو بغیر کسی ذریعے کے ہوتی ہے کبھی کسی اور کے واسطے سے جیسے کہ کتب احکام میں اس کی تفصیل موجود ہے ابود وغیرہ میں ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والے کو جلد اپنا ارادہ پورا کر لینا چاہیے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں جس کے پاس تین سو درہم ہوں وہ طاقت والا ہے اکرما رحم اللہ فرماتے ہیں مراد صحت جسمانی ہے حج کا انکار کرنا کفر ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاقت رکھ کر حج نہ کرنے والا یہودی ہو کر مرے گا یا نسرانی ہو کر اس کی سند بالکل صحیح ہے اللہ رب العالمین ہر بالغ عاقل مسلمان شخص کو جو اللہ کے گھر تک جانے اور خرچہ اٹھانے کی طاقت و ہمت رکھتا ہے اسے اللہ حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے